کیا ہی یہ؟ جیسے آدمی نماز پڑھنے سے پہلے دیکھتا کہ صحیح ہے یا نہیں آسین یا نہیں وزو بھی ضروری ہے یا نہیں، تو ایسے موقع پر پورا دھیان رکھ کر اور موبائل کا ٹیٹوا دبانے یہ خلاف ادب ہے حضور علیہ سلاد و کا ارشان ہے کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کو کرنا نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا دیتی آپ تو خالی گھنٹی کی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ओ. یہاں نماز میں جیسی جماعت ختم ہوئی ہر مسجد میں آپ کو دو چار نماز ختم ہوتی ٹیلی فون نکال کر کے دیکھیں گے کس کی کال ہے کس کی نہیں ہے چاہے مولانا دعا کر رہے ہوں گے کیا کوئی قیامت کی نشانی اس میں آ رہی ہے یا کہیں آگ لگ گئی ہے کہ آگ بجانے کے لیے پہنچنا یا کراچی پورٹ رس پر جہاز کھڑا ہوا چڑھ رہا فون آیا کون سی ایمرجنسی کو صدر پاکستان کا فون آیا جس کو جواب دینا بہت ضروری ہے کیا یہ لوگوں میں ایک عادت بن گئی جو اس کو چھوڑنا چاہیے کہ فوراً وہ دیکھیں گے کہ کس کی کال آئی اور کس کی کال نہیں آئی یہ ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے اور پورے دیہان سے موبائل فون کو بند کر دینا چاہیے اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں تو اور بری بات ہے اس میں تو میوزک مشکل اچھا یہ تو یہ کہ وہ جناب کبھی کبھی وہ ایسی بھیانک قسم کی میوزک ہوتی ہے کہ اللہ کے پناہ یہاں جو ہمارے بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہیں ایک اور صاحب کو ہمارے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ اور اتنی زور سے موبائل بجا کہ شاید وزو خانے تک بھی آواز چلے گی اور وہ کوئی گانا بجا رہا تھا زندگی لیجئے صاحب وہ باہر نکل کر آئے اور وہاں بند کیا پھر یہاں بیٹھے وہ پھر شروع ہو گیا یعنی اتنی تیز شروع ہو گیا کہ اس کی آواز ہے وہ مسجد جناب وزو خانے اور باتھ تک پہنچ گئی ہو تو ایسی کیا بلا ہے تو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے یہ احترام مسجد کے خلاف رہا ہے اب اس میں پھر ایک بحث ہے اس میں بند کرنے کے ایک طریقہ تو سعودیوں نے یہ نکالا کہ یہاں موبائل ہے تو موبائل نکال کر کھول کر کہتے ہیں سلی رکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اب کہاں سے کیا اب کوئی ایسا ہو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی اتنا خفیف فیل ہو کہ جس کو بٹن دبا کے بند کر اتنا اگر ہو نماز میں ہر اس وقت نہیں آیا تو سمجھ لو فیل خفیف ہو چھوٹے فیل سے۔ جیسے نے نماز نہیں یا رکھا ہوا بند کر دیا تو تو یہ مگر سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی تو ہم لوگ زندہ پتا نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہاں اب تو موبائل تو موبائل اب تو ٹی وی آنے لگے ممبر پر ٹی وی رکھے ہوئے پوری تقریب اسکرینیں لگ رہی ہیں مسجد کے اندر سارے پروگرام شروع ابھی تو پتا نہیں اللہ تعالی کیا کیا دکھائے گا اللہ تبار ایسی چیزیں آ گئیں کہ اللہ کی پناہ جی اور کچھ آپ